Ay la Ay la. میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ کرم سے اپنے کر دے میرا بیلا پاری اللہ اللہ اللہ اللہ سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلے سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلد جھر دیکھو نظر آئی تیرے انواریاں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رضا پر میں ہمیشہ و شاکر کے رہ تیری رضا پر میں ہمیشہ سادرو شاخر نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے آزاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی تیرا صاحب تیرے محبوب کا دربار یا اللہ علا علا علا کرم ہو مجھ پر کربلا والوں کے سد میں کر میں ساہو مجھ پر بلا والوں کے سدپے میں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ, <تصفح> اللہ, اللہ،, اللہ اللہ اللہ بسم اللہ رحمان رحیم الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علیہ سید لمبی آئے بن محترم السلام علیکم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 بعد اشر مغفرت بھی رخصت ہو گیا اور آج اکیس رمضان مبارک ہے آج ہی کی شب ہے یہ تاخ رات جس کے لیے کہا گیا کہ ان تاخ راتوں میں سے آخری اشرے کی تاق راتوں جسے جہنم سے چھٹکارے دوزخ سے آزادی کا اشرہ قرار دیا گیا کہ اس کی تاک راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کیا جائے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے آج کی شب بڑی ہی مبارک شب ہے ایک تو اس شب کو نسبت حاصل ہے اس تاک راتوں کی اس پیشن گوئی کے حوالے سے اس شب قدر کی جسے ممکنہ شب قدر بھی کہا جا سکتا ہے کہ تلاش کیا جائے تو پھر ہزار مہینوں سے بہتر ہے آقا نے سلاط و سلام کا فرمان کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس ماہ مقدسہ کی فضیلتیں کیا ہیں کہ ادا برکتیں اور فضائل کیا ہیں رحمتیں کیا ہیں شخص یہ خواہش خواہش کرے اور رو رو کر خواہش کرے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا نہ ہو بارہ مہینے ہی رمضان رہیں اور یہ کیفیات رہیں اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے کہ ایک طرف تو آج کی رات ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی ہے ہمیں اس شب کی اس رات کی تلاش کرنی ہے کہ جسے ہزار مہینوں سے جس کی عبادت کو بڑھ کر قرار دیا گیا ہے جسے افضل قرار دیا گیا ہے اعتکاب بیٹھنے والے اعتکاب بیٹھ چکے ہیں آج اکیس رمضان مبارک ہے اور اس شب کو نسبتیں حاصل ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وز الکریم کی کہ اس ہستی کو کیا کا خراج پیش کرے اس ہستی کو کیا محبتوں کا خراج پیش کرے جو آفتاب طریقت ہو جو ماہتاب ولایت ہو کہ جس کے ساری ولایتیں سارے اللہ کے دوستوں کا جو امام ہو جو علم کے شہر کا دروازہ ہو جس کی ولادت کعبہ کدہ میں ہو رہی ہو اور شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہو رہی ہو اس ہستی کو کیا خراج عقیدت پیش کریں کہ شجاعت کی ریت شجاعت کی رسم جس سے چلی ہو جو داماد رسول ہو اس ہستی کو کیا عقیدتوں کا خراج پیش کریں جو حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی انہا کے شوہر ہوں حسنین کریمین کے والد محترم ہوں اس ہستی کو کیا خراج تحسین پیش کریں اس ہستی کو جو فاتح خیبر ہو اور جس طرح میں نے کہا کہ شجاعت کی رسم اور شجاعت کی ریت جس ہستی سے چلی ہو شجاعت بھی جسے سلام پیش کرتی ہو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں اور ناظرین سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب ہم ایسی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے فضائل سے ان, کے ان کی مدت کیا حق ادا ہو سکے گا بس ہم اپنی ہستیوں کو چمگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ذکر کو سن کر ان کے ذکر کو کر کے بس یوں سمجھیے کہ سورج کو چراغ دکھلانے کی بات ہے کہ اس ہستی کا ذکر آئے تو سارا ماحول منور ہو جائے ویران ماحول میں آبادی کا تصور پیدا ہو جائے اس ہستی کو آج ہم محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے حضرت علی مولا کرم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی اس ذات پاک کو ہم خراج عقیدت پیش کر کے اپنے ذہنوں کو اپنے خیالات کو اپنے الفاظ کو منور اور مزین کرنے کی کوشش کریں گے آج جو ہستیاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جو مہمانان نے قدر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آج کے اس شہری ٹائم جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کے اسپیشل پروگرام میں جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم منڈابل کریم کا آج جو شخصیات اظہار خیال فرمائیں گی آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دن عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت میں جن کے لیے اس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ الفاظ عطا کیے ہیں جو سواتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں وہ انداز عطا کیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے ان کے ساتھ تشیف رکھتی ہے ایک اور مشہور معروف شخصیت بہت کم عرصے میں اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے آپ نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کیا کرتے ہیں اور فکری اور فلسفیانہ گفتگو پر ان کو بہت دسترس حاصل ہے اور بہت آسان انداز میں اسے پیش کیا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کی اس خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو لاکھاں ہستی تشریف فرما ہے پوری دنیا میں آپ نے صلاح السلام کی صلاح اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے اور میں اس سے بڑھ کر ان کے لیے محبت کا کیا اظہار کروں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھیرایا گلی گلی تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی اللہ حرب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا الحاج محمد یوسف پیمن صاحب cameras. السلام علیکم و آباد کا بہت شکریہ بڑی نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے سب سے پہلے تو ہب حضرت علی کرم اللہ وزل کی ذات پاک کے ذکر سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کر لیں کہ ان بزرگوں کی ذکر کے ساتھ ہم کیا کیا فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں کرنے کے حوالے سے بھی اور سننے کے حوالے سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہید یہ سوال بہت ہی اچھا ہے کیونکہ بعض اوقات خصوصاً جو ہماری نئی نسل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی فضائل و منعقد تقریباً ہر سال بیان کیے جاتے ہیں تو وہ کیوں ایسا ہوتا ہے صحیح اور اس سوال کا جواب ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی خزیلت یا کمال کو ذکر کرتے ہیں تو خود بخود دل اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہو چکی ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے کیا بات سبحان اور یہ محبت بروز قیامت ہمارے لیے انتہائی نافے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے کہ المر اما امن احبا ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن فاک میں اشاد فرمایا ان اولیا اللہ خوف ولام یا بے شک اللہ کے دوستوں کو برود قیامت نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو ان دونوں کو ملا کر علماء نے اشاد فرمایا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم جس سے محبت رکھیں گے اس کے ساتھ ہوں گے اور جن سے ہم محبت رکھ رہے ہیں انہیں قیامت میں نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم, غم ہوگا لہذا جو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہر خوف اور غم سے بینیاد کر دے گا کیا بات بہت بڑا فائدہ اس کے کیا حاصل ہوتا ہے کہ قابل کے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور ان بروز قیامت درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے ابتدان چونکہ ہم ایک, ایک امام الاولیاء کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے ولیوں اللہ کے دوستوں کے امام ہے تو اس ولی کی خصوصیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی خوف اور مرتصا خوف ہے. خوف اور حسن نہیں ہے اس سے لب کیا فرمانا چاہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب جیا مفتی صاحب نے یہ جو عائد ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو, کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اس یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ اللہ تبارک وطالعہ سے ڈرتے ہیں اس لیے دنیا میں کسی چیز کا بھی انہیں خوف نہیں ہوتا کیا بات اللہ کا خوف ڈال دیا تو پھر کسی کا خوف ہاں کیا بات اور اگر بندوں کا خوف دل میں بٹھا لیا خوف خدا نکال لیا تو بندہ ہر ایک سے ڈرتا پھرے گا wow. کبھی رسک کا خوف ہے تو کبھی لوگوں سے خوف ہے کبھی دشمنی کا خوف ہے تو کبھی مال کی قلت کا خوف ہے کبھی موت کا خوف ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں خوف خشیت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں لہذا ان کو اب مخلوق میں سے کسی کا ڈر نہیں رہتا واہ کعبے میں آدت ہوئی کیا اشارہ ہے اس پر جی ہاں یہ اصل میں دیکھیں پہلے بھی ہمارا اس پہ کلام ہوا تھا اور یہ بڑی ہی نفیس بات ہے اس پر ہمیں توجہ کرنے چاہیے کہ بعض اوقات بعض شخصیات سے مقامات کو فضیلت حاصل ہوتی ہے واہ اور بعض اوقات مقامات شخصیت کو مقام سے بعض اوقات مقام شخصیت سے فضیلت حاصل کرتا ہے کیا اور بعض اوقات دونوں چیزیں ہی فضائل اور فضیلت کی حامل ہوتی ہیں تو اس سے اس واقعے کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے یہاں ہی وہ تمام امور جمع ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل میں بہت بڑے بڑے کام لینے تھے اعلیٰ درجات عطا فرمانے تھے ان کی نسبتیں بہت اچھی قائم فرمانی تھی ایک طرف کابت اللہ